جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب في الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يغاءون ويمنعون مع مکی صورت ہے اس کے اندر سات آیات ہیں ایک رپوا ہے اس کی ترتیب نزولی ہے سترہ اور ترتیب توقیفی ہے ایک سو سات ترتیب نزولی سترہ ترتیب توقیفی ایک سو سات سوریش میں اللہ رب العزت نے اہل قریش کو انعام یاد دلا کر اللہ رب العزت نے فرمایا فلی ابود حاضل بئی اپنے رب کی عبادت کیجئے اللہ جی من منجور جو تمہیں کھانے کو دیتا ہے بھوک کی حالت میں یہاں اسی کا تذکرہ آ رہا ہے طعام کا <الْمِسْكِين> تذکرہ بھی یہی یہاں پر آ رہا ہے کہ محتاج کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا اس کا ذکر آئے گا وہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کا حکم تھا یہاں سب سے بڑی عبادت نماز سے غفلت پر وعید ہے فویل ہلاک ہو جو نماز میں غفلت کرتے ہیں ان کی ہلاکت کا ذکر آئے گا صورت المعاون اس صورت کا نام سور صورت تکزیب اور سورہ دین بھی کہتے ہیں اس کو اس صورت کا شادی یہ ہے کہ ابو جہل کی ایک عادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تھا تو یہ ابو جہل اس مالدار کے پاس جا کر بیٹھتا اور کہتا کہ آپ اپنے یتیموں کو میرے سپر کر دیں اور ان کے حصے کا جو مال ہے وہ میرے پاس امانت رکھ دیں اور میں ایسی خدمت کروں گا ان یتیموں کی کہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا اس طرح خدمت ابو جہل یتیموں کا مال اپنے قبضے میں لے لیتا اور یتیم جب دروازے پر آتے تو وہاں پر ابو جہل جو ہے وہ ان یتیموں کو واپس لوٹاتا اور پھر یہ یتیم در بدر ٹھوکرے کھاتے اور گلی کوچوں کچ, میں بھی مانگتے پھرتے تھے تو ایک دن ایک یتیم ان میں سے پریشان حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ابو جہل کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا آخرت کے حساب و عذاب سے ڈرایا لیکن ابو جہل نے ایک بات بھی نہیں سنی قیامت کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر واپس تشریف لائے تو یہ صورت نازل ہوئی اور بعض حضرات نے عاص بن وائل کا واقعہ بیان عاص بن وائل کا کہ انہوں نے ایسا کیا, اللذی یکذبو کیا آپ نے اس کو دیکھا اللذی جو یوکزیبو جھٹلاتا ہے جزا کو روز جزا کو جزا کو جٹلاتا ہے دیم کے مانا جزا تو اللذی کیا آپ نے اس کو دیکھا جو جزا کا انکار کرتا ہے فضا علی کلزیم فضا علی کلزی وہ شخص الزی جو یدو یتیم دھکے دیتا ہے یتیم کو الیتیم یتیم کو یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے محتاج کو کھانا دینے کی مسکین کو کھانا دینے کی رغبت بھی نہیں دیتا فویل بس حالات ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ دینا فلاون جو اپنی نماز سے غافل ہے ساہون کا معنی اس میں فائل کا سوا ہے بھولنے والے غافل بے خبر اللہ دینہ فلاۃ جو اپنی نماز سے بے خبر ہے اللہ دینہ دکھلاوا کرتے ہیں یعون دکھلاوا کرتے ہیں وہ یمنا المعاون اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے یمنا منع کرتے ہیں المعاون برتنے کی چیز بھلائی حسنِ سلوک پانی بارش گھر کا سامان زکوٰۃ یہ مختلف معنی آتے ہیں اس کے جو چیز کسی مانگنے والے کے مدد کے لیے دے دی جائے وہ بھی معاون کہلاتی ہے اور جو روک لی جائے وہ بھی معاون ہے ابو عبیدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں ہر نفع والی چیز اور ہر عطیہ کو معون کہتے تھے اور اسلام کے اندر طاعت خیرات زکوٰۃ کا نام معون ہو گیا جی اور ایس میں جو استفام ہے یہ تعجب کے लिए ہے یا یہ استفام بات کو پکا کرنے کے لیے تقریری ہے بات کو پکا کرنے کے लिए ہے اور ایتا کیا آپ نے دیکھا نہیں یہاں پر دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا یا علم مراد ہے سے جاننا پہچاننا تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ ص ہے اور آئی تک کیا آپ نے نہیں دیکھا الزی اور آئی یکذب زیبین جو جٹلاتا ہے رزا کو تو میں نے جیسے عرض کیا یہ آیت ابو جہل کے بارے میں آس بنوائل وغیرہ کے میں نازل ہوئی مختلف اقوال ہیں فضی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں کو دھکا دیتے ہیں یہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ یہ آخرت پر حساب و کتاب پر یقین نہیں رکھتے اور جس کو آخرت پر حساب و کتاب پر یقین ہو وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا طویل یہ جو آیات ہیں نا ان میں منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے یہ لوگ دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کی فرضیت کے قائل نہیں معتقد نہیں تو جب قائل نہیں ہے معتقد نہیں ہے تو اوقات کی پابندی نہیں کرتے اور نہ اصل نماز کی طرف توجہ دیتے ہیں جہاں پر دکھلانے کا موقع ہو پڑھ لی ورنہ نماز چھوڑ دی ٹھیک ہے یہ جو انصلات اللہ انصلات جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھول جانا بھول ساؤ یہ تو ہر مسلمان کو پیش آتا ہے یہ مراد نہیں ہے اور احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ نماز کے اندر صحو واقع ہوا ہے آپ پڑھیں گے احادث اسی لیے یہاں پر ایک لفظ لے کر آئے اللہ آن سو لاتی آن کا لفظ لے کر آئے آن یہی بط... معنی بتلاتا ہے کہ اصل نماز ہی سے بے پرواہی کرتے ہیں یہاں پر فی کا استعمال نہیں کیا نماز میں ایک ہے نماز سے یہ جی الگ چیز ہے ایک ہے نماز میں حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرمائے کہ اللہ کا شکر ہے کہ فی صلاتہم نہیں فرمایا عام صلاتہم فرمایا جیعون ضرون جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں اور زکوۃ بالکل نہیں دیتے وعیم نعن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ معاون سے یہاں پر مراد زکات ہیں وجہ یہ ہے کہ معاون کے اصلی معنی تھوڑی چیز کے آتے ہیں زکوٰۃ بھی مال کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے اور جمہور مفسرین اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں اور دوسرے حضرات نے معاون سے ایسی استعمال کی چیزیں مراد لی ہے جو ایک دوسرے سے آر دی جاتی ہے جیسے ڈول ہے جھاڑو ہے کھانے پینے کے برتن ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں اگر مانگ لیں یہ چیزیں تو اس میں کوئی ایب نہیں سمجھا جاتا اور جو ان چیزوں سے بخل کرے تو وہ سب سے بڑا کنجوس ہے اور اس کو کمی نہ سمجھا جاتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ معنی بیان کرتے ہیں رض حضرت ایک رضی اللہ تعالیم کہتے ہیں کہ معاون سے ہر اعلیٰ اور ہر ادنا چیز مراد ہے اعلیٰ چیز زکوات ہے اور ادنا چیز گھر کا سامان ہے جمہور کے نزدیک جو معنی ہے زکوٰۃ کا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا باقی اور بھی اس میں بہت سارے اقوال ہے کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے اور فرض پر واحد آئی ہے یہاں پر فرض پر واحد آئی ہے جہنم کی واحد آئی ہے اور جو استعمال کی چیزیں ہیں اس پر وہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے اگر انسان دے دے تو ثواب ہے نہ دے تو گناہ نہیں تو زکوٰۃ مراد ہے سورة الكوسر مكية بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سورة الكوسر اس کی ترتیب نزولی پندرہ ہے ترتیب توقیفی ایک سو آٹھ ہے اس کی تین آیات ایک رکوہ ہے سورہ معاون کے اندر منافق اور بد کرداروں کے چار بڑے اوساق بیان کیے گئے تھے بخل کرتے ہیں ریا تکبر کرتے ہیں دکھلاوا کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ صورت اس کے مقابلے میں ہے ان نہ آپ یہ بخل کے مقابلے میں فرمایا بخل اور نماز چھوڑنے کے مقابلے میں فرمایا فصلی لے، نماز پڑھیں اور ریا کے مقابلے میں دکلاوے کے مقابلے میں لِرَبِّكَ اللہ کی رضا کے لئے پڑھئے اور زکاة کے منع کے مقابلے میں وَنْحَرْ كَلَزَا تو یہ صورت جو ہے اِنَّا تِنَا قَلْكَوْسَر یہ پچھلی صورت کے مقابلے میں ہیں اس صورت کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی مدینہ میں نازل ہوئی تو اس سورت کا نزول دو مرتبہ ہوا ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں ٹھیک ہے ایک بار مکہ میں ایک بار مدینہ حضرت محمد بن علی بن حسین حضرت محمد بن علی بن حسین یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے محمد سے یہ روایت موجود ہے کہ جس شخص کی مذکر اولاد مر جاتی تو عرب والے اس کو تر ابتر, ابتر کہتے ہیں یعنی مقطوع النسل یہ کہا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے صاحبزاد قاسم یا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو کفار مکہ نے ابتر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا اور یہ عاص بن وائل جو ہے یہ ان کا نام خاص طور پر آتا ہے کہ یہ تانا دیتے تھے اور ان کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو یہ کہتا کہ ان کی بات چھوڑو کوئی فکر نہ کرو کیونکہ یہ ابتر ہے مقتور النسل ہے جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں گا تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور بعض روایات میں ہے کہ کا بن اشرف یہودی ہے یہ ایک مکرمہ آیا تو قریش کہ لوگ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے حالانکہ ہم جانچ کی خدمت کرتے ہیں بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہیں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں تو کاب نے یہ سن کر کہا نہیں تم لوگ اس سے بہتر ہو اس صورت اس پر یہ صورت نازل ہو سمجھ میں آ تو یہ دو شان نظول آپ کے سامنے آ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے دو مرتبہ ہوا ہے ایک بار مکہ میں ایک بار مدینہ میں ہے کیونکہ حضرت قاسم کی وفات مکہ میں ہجرت سے پہلے ہوئی تھی تو وہ مکہ والی روایت میں نازل ہوئی سے معلوم ہوتا ہے اور دوسری روایت سے صحیح بات یہ ہے کہ یہ دو مرتبہ نازر ہوئی جی ان آپ بے شک ہم نے آپ کو کوسر آتا فرمائی آپ ہم نے آتا فرمائی کا آپ کو کوسر فوعل کے وزن پر جیسے نوفل نفل سے ہے. جوہر جہر سے ہے ٹھیک ہے یعنی کسرت کثرت پر دلالت کرتا ہے یعنی جو چیز مقدار تعداد اور مرتبہ اور برکت میں زیادہ ہو اس کو کوثر کہتے ہیں پس نماز پڑھیں ربی کا اللہ کے لیے پروردگار کے لیے ون اپنے پروردگار کے لیے ون ہر اور قربانی کیجئے نہر کہتے ہیں کہ سینے کا جو اوپر والا حصہ ہے یہاں پر اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو نہر کہتے ہیں اس کو نہر کہتے ہیں مراد یہاں پر قربانی ہے قربانی مراد ہے اب تر یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے یقیناً آپ کا دشمن شانی دشمن آپ کا حول ابتر وہ بے نسل ہے ابتر ہے بے نامو نشان ہے تو کوثر سے کیا مراد ہے اخبار ہیں حضرت امام بخاری رحیم اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کوسر سے خیر کثیر مراد ہے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی خیر کثیر مراد ہے خیر کثیر اور حضرت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سعید بن جبیر سے کسی نے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ کوسر جنت کی ایک نہر ہے تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول اس کے مخالف نہیں بلکہ وہ تو جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام کوسر ہے تو وہ نہر بھی خیر کثیر میں داخل ہے حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے بھی کوثر کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت کی خیر کثیر ہے اور اس میں جنت کی جو خاص نہر ہے کوثر ہے وہ بھی داخل ہے نمبر دو دوسرا قول بخاری اور مسلم کی روایت کہ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جو آپ کو شب معراج میں دکھائی گئی تھی جس کے کنارے موتیوں کے خیمے ہیں اور اس کا پانی مشک کی طرح خوشبودار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے جواب دیا کہ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی مرفوع روایت میں ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس میں ایسے پرندے ہیں جس کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی عمر رضی اللہ عارس کے یارسول اللہ پھر تو وہ بڑے لطیف ہوں گے ارشاد فرمایا عمر ان کا کھانا ان سے زیادہ لطیف ہے تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے جو پل سراج سے پہلے میدان محشر میں جو حوض ہے وہ مراد ہے ہاں وہ جو اس پر پرندے ہوں گے نا پرندے پرندے جو ہوں گے کہ ان کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہے یعنی بڑے بڑے پرندے ہوں گے رضی اللہ تعالی نے عرض کیا رسول اللہ پھر تو وہ بڑے مزیدار ہوں گے بڑے اچھے ہوں گے ارشاد فرمایا کہ عمر ان کا کھانا بھی ان کا کھانا ان سے زیادہ جو ہے لطیف ہے یعنی بڑے مزے کے ہوں گے وہ پرندے بات سمجھ میں آ گئی تیسرا قول اسکندر کے اندر پلسراز سے پہلے جو میدان حشر میں حوض ہوگا وہ مراد ہے حوض کوثر یہ بات یاد رکھیں کہ حوض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے نہیں ہے بلکہ ہر نبی کا حوض ہوگا ہر نبی کا حوض ہوگا جیسا کہ ترمیزی وغیرہ جو کتاب کتاب ہے ترمیزی وغیرہ حادث کی کتابیں ہیں ان میں یہ موجود ہے ہر نبی کا حوض ہوگا ان تمام حوضوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان کا ثبوت مشہور احادیث سے نہیں ہے بلکہ وہ خبر واحد سے ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوضِ کوثر پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ اس پر جو احادیث ہے وہ متواتر درجے کی ہے مشہور درجے کی ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے پر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں بس مختصر سی یہ باتیں ذہن میں رکھیں رب کا ون ہر صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے ربی کا صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں کمال اخلاص کے ساتھ کمال اخلاص کے ساتھ ترین عبادت کا حکم دیا گیا تو جیسا انعام ویسا ہی اس کا شکر جس طرح کوثر کثیر یہ جامع ترین آتا ہے تو نماز بھی جامع ترین عبادت ہے اس لیے نماز کو کوسر کے ساتھ ذکر کیا ون حر میں نے بتایا اون کی قربانی کو قربانی کہتے ہیں اس کا مسنون طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں باندھ کر فلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر خون بہا دینا فلقوم حلق جو ہے خلقوم وہاں پر نیزہ یا چھری مار کر خون بہا دینا اور گائے بکری وغیرہ کی قربانی کا طریقہ ذبہ کرنا ہے نہ خر نہیں ہے ذبح کرنا یعنی جانور کو لٹا کر اس کے خلقوم پر چھری پھیرنا تو عرب میں جو قربانی جو ہوتی تھی وہ اونٹ کی ہوتی تھی اونٹ کی قربانی اس لیے نہر کو ذکر کیا یہاں پر قرآن حکیم میں یقیناً <الْأَبْتَر> آپ کا دشمن وہ کیا ہے ابتر ہے ابتر ہے کیا ابھی تک کوئی ایسی نسل موجود ہے کہ جو ابو جہل کی اولاد میں سے ہو بن وائل کی اولاد میں سے ہو کوئی نسل موجود ہے اسی طرح تو قرآن حکیم نے جو فرمایا کہ یہ مختون نسل بے نام و نشان یہ خود ہوں گے یہ دشمن خود بے نام و نشان ہوں گے آج کوئی بھی ان کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کون ہے کہاں پر زندہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی جانتا ہے دنیا کے اندر سب سے بڑی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پوری دنیا آپ کو جانتے ہیں دشمن بھی آپ کو جانتے ہیں مسلمان بھی آپ کو جانتے ہیں جی یہ صورت القوثر مکمل ہوئی سورت ال یہ انشاءاللہ اللہ کریں گے ذات و کی طرف آتے ہیں